تعود بالله من الشيطان الرجيم فَسَلَتُهُ وَلَسْنِي أَنْ إِذْ صَعِدَ لَهُ يَحْسَنًا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَلِيمٌ وَبَادَ لَقَاهَا يَوْمَ قَافٍ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِنَّمَا يَنصُرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنت إَّهُ تَعبُدُ فَإِن ْتَتْبَهُ فََّذلَعِن دَعضِكَ ينسَحونَ لَ بِالبَ يسَِّحونَ لَهُ بِالَّعلِِ وَالَّهَارِ وَهُم لا يَسعَمُ من آياته أن كتر الأرض خاشعة فإذا أنزل عليها الماء تزت وربت إن الذي أحيانا لمحي الموتى إن كل شيء الحمد للہ وسلاۃ والسلام والا رسول اللہ اما بعد تفیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے سورہ حامی مسجد جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے ہم اس کی تفویر کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ شاء اللہ عائد نمبر تینتیس سے آغاز ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلحمی ونف ہی, ہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم محمن احسن دلہ مسلم بمن اور کون ہے یہ جملہ استحامیہ جس میں مانوی شدت اور مبالغہ پیدا ہوتا ہے اور یہ استفام نفی کے معنیٰ میں اور کون ہے احسن جو اچھا ہو کولاً بائے قول کے من مند اللہ اس شخص سے جو بلائے کہ اللہ اللہ کی طرف جو اللہ کی طرف دعوت ہے اس سے اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا یہ میں انکاری بمن احسان و قول نمن داواحی اور کون ہے جو اچھا ہو بعت بات کے بعتبار قول کے ممن اس شخص سے دعا جو بلائے اور دعوت دے علاوا اللہ تعالی کی طرف اگر آیات کی ترتیب کو دیکھا جائے تو پیچھے ان الدین اقال و رب و نوع حسن گزرا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا اللہ تعالیٰ کو مان لیا رب مان لیا خالق اور مالک مان لیا اور اس عقیدہ تحریر کے ذریعے اپنی اصلاح کر لی تب ضروری ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں اس کی توحید کا پرچار کریں اور کوشش کریں کہ سرزمین پر اس کی توحید چپے چپے پر چھا جائے غالباج ہے تو دونوں کو جمع کریں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والے اور اس آیت میں اللہ کی طرف بلانے والے یہ دو امور جمع ہو گئے جنہوں نے اللہ کو رب مانا خالق اور مالک مانا وہ اچھے عقیدے پر قائم ہیں مگر اس عقیدے کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے داغی بن جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے توحید کی طرف دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اضاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں تو اس سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں اس میں دونوں خوبیاں ہوں عقیدہ توحید سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنے والا ہو اور اس کے اندر یہ بات گھر کر جائے ایک شوق ذوق اور یہ لگن اور جستجو چندہ کی ترویب کی طرف دعوت دیتے رہنا ہے جس بندے میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اس سے بہتر کون ہو سکتا اس سے بہتر کوئی نہیں ساتھ تھا تو آمیرا سارے ہیں نیک عمل کرے جو مواخب ہو گیا نکتہ توحید کو سمجھ لیا اور اپنی بسات کے بقدر توحید کی دعوت بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کر رہے نیک عمل نیک عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اخلاص دوسرا عمل کا نویل اسلام کے طریقے کے مطابق ہونا یہ عمل صالح کی تاریخ ہے دو اور کانپور قائم ہو جی ایک اخلاص پر ان عمل کرنے والا ریاکار نہ ہو اس کے اندر دنیا کا تما نہ ہو نمود و نمائش نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے مخلص ہو یہ خوبی موجود ہو دوسرا وہ عمل نبی الاسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو جس عمل میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ عمل صالح اور اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو عمل آپ کو بظاہر کتنا بھاتا ہو وہ ہرگ صالح نہیں ہو سکتا نیک نہیں ہو سکتا یا اگر اخلاص ہے سنت کی مطابقت نہیں ہے پھر بھی وہ نیک عمل نہیں ہے سنت کی مطابقت ہے اخلاص نہیں پھر بھی وہ نیک عمل نہیں ہے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں موجود ہوں اخلاص اور سنت کی مطابقت سنت کی موافقت تب وہ نیک عمل بنے گا تو اس انداز سے جو بندہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو اس کا ہر عمل اخلاص کی بنیاد پر ہو اور نبی الاسلام کے طریقے کی موافقت کے ساتھ ہو اور بخار مسلم یہ تیسری چیز ہے اور وہ یہ کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں مسلمانوں میں سے ہوں یہ ان عرب تاکید معنی ڈنکے کی جوڑ یہ اعلان کرے مسلمان ہونے کو چھپانے کی کوشش نہ کرے یہ غیر مذاہب والے نندراتے پھرتے ہیں کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی پارسی ہے اپنے آپ کو چھپاتے نہیں ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو نہ چھپائیں بلکہ اظہار فخر کے طور پر تاریخ نعمت کے طور پر کہو کہ بلا شبہ میں مسلمان ہوں اس میں کوئی بات محسوس نہیں کوئی آر نہیں اپنے اسلام پر فخر کرنے والا ہو مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں اپنی گردن جھکانے والا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے احکام کے سامنے اس کے فرامین کے سامنے مسلم ہونا بہت بڑی بات ہے ابراہیم السلام اللہ نے سلما کہ اصل میں مسلم ہو جاؤ مسلمان ہو قال دل رب جاؤ اور مسلمان ہو گیا بجا مسلم جب خانہ کعبہ تعمیر کیا دونوں بات بیٹھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس موقع کی دعاؤں میں سے دعا کہ یا اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنا دے جتنے اہم موقع پر یہ دعا مسلمان ہونے کا مان اپنے سامنے جھکا لے ہمیں اپنے ہر فرمان کی کو بولیے پھر کی توفیق ہوئے ہمیں ہم تیرے شریعت کے سامنے تیرے فرامین کے سامنے جھک دیں اپنے آپ کو جھکا لیں تو تین باتیں ہو گئیں اساس کیا ہے ان لب نقص رب اللہ کہ اللہ ہمارا ربد ہے اس اثاث کو سمجھ لینے کے بعد قبول کر لینے کے بعد اپنا لینے کے بعد اور یہ تین باتیں ہیں ایک اس اللہ کی طرف دعوت دینا اور اس کے توحید کے پیغام کو عام کرنا اور دوسرا عمل صالح ایسا عمل ایسا کردار جو مبنی پر اخلاص ہو اور تگنبل اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے عین مطابق ہو اور اپنے آپ کو کہے مسلمان میں مسلمان ہوں اس پر مجھے فخر ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ صحیح مسلمان وہی ہوتا ہے جو مکمل طور پر اپنے آپ کو شریعت مطالعہ کے سامنے جھکا دے اللہ اور اس کے رسول کے فراہمی کے سامنے جھکا دے یہ تین خوبیاں اگر پیدا ہو گئیں تو اس سے اچھا انسان کو ہو ہی نہیں سکتا بہت وار کے یہ سب سے بہترین شخص ہے تو جناب یہ دین دین دعوت ہے جو ہر وقت چلے گی ہر آن ہر گھڑی چلے گی ایک مسلمان اپنی زبان کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے تو دعوت ہمیشہ قائم رہے گی اسی دعوت نے دین کو کہاں تک پہ پہ پہنچا دیا ہاں اللہ رب نے دعوت کے ساتھ ساتھ نبی السلام کو ایک اور چیز دی اور وہ جہاد جہاد مل ید جہاد بل سیف تو کام دعوت کا ہے اور جہاں کوئی کھوپڑی ہمارے دین کے میدان میں رکاوٹ ثابت ہو دعوت کے آگے وہ بند باندھنے کی کوشش کرے تو ایسی گردنوں کو کاٹنا پڑے گا تبھی نبی اسلام گھروانے کے بہستوں کے سرد بینا یہ سفار ہے مجھے قیامت سے قبل تلوار دے کر بھیج دیا گیا الجہاد کہ الجہادیام جہاد قیامت تک جاری مگر جہاد کبیر جو ہے وہ دعوت ہے زبان سے دعوت دینا اپنے کردار اپنے اخلاق سے دعوت دینا مجاہد ان دہی جہاد کبیرا قرآن نے اس کو جہاز کبیر کہا ہے چنانچہ اچھا اصل چیز دعوت ہے جہاد اس پر متفر ہوتا ہے آپ کا کام دعوت دینا ہے اور جہاں دعوت کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی ہوں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا اور ان تلی گردنوں کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے اور جہاد میں سیف کی باری اب آتی جب آپ اپنے علاقے کو شریعت مشحرہ کی تنفیذ کے ساتھ پات صاف کر چکے ہیں تو یہ دین اور دین کے پھیلنے کے سواب پیسے انسان سے بہتر کوئی نہیں بعت قول کے دا کو بہت سے سرف سال جن میں باد صحابہ کے نام بھی ہیں ممن دا اللہ کا مزدا کو مؤزن کو قرار دیتے ہیں مؤزن اذان دینے والا جو اللہ کو حکبر اللہ اکبر کہتے حیا کہتے اشد اللہ اشد اللہ محمد الرسول اللہ اس کا دعوت دینا نماز کی طرف ہے وحید کی طرف بلکہ پورے دین کی طرف جو ہے پورے دین کی دعوت تبھی تو اس کو دعوت دعوتہ کہا گیا ہے نبی اسلام ازان کے جواب میں فرماتے اللہم ربنا مروں گا ہاد اس اللہ اس دعوت تامہ کا رب دعوت تامنا ہے اللہ کی طرف بلانا ان پورے دین کی طرف بلانا تو بعض الحماء نے اس آیت کا مسلاق مؤزم کو قرار دی ہے اور واقعی مؤزم کا رتبہ بہت اونچا ہوگا قیامت کے دن المعزین اطور و عناقاً یوم قیامت کے دن جب میدان نشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو موضلوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی سب سے بلند ہوں گی اس میں یہ بانا موجود ہے قول ممن اللہ اس سے بہتر کون ہو سکتا تو اللہ جس کو قیامت کرو گرف ہوتے مقام تفرماد گردنیں اونچی کر دے دنیا دیکھ رہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے نمازوں کی طرف دعوت دیتے تھے وہ لوگ ہیں اچھا محسن کی دعوت نماز کی طرف آؤ دین کی طرف آؤ ہو سکتا ہے مؤزن کو اذان کا ترجمہ نہ آتا ہو لیکن پھر دعائی تو ہے نا فضیلت تو ہے نا لیکن جو لوگ دعوت دیں اور اس کو ان کو پوری دعوت کا علم ہو توحید کیا ہے توحید کے تقاضے کیا ہیں دین کیا ہے عمل صالح کیا ہے یعنی پورے علم کے ساتھ معرفت کے ساتھ دعوت دیں ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا یعنی مذم کی دعوت ہو ہو سکتا ہے فہم پر نہ بھی ہو لیکن جو لوگ فہم کے ساتھ دعوت دیں پورے ادراک اور معرفت کے ساتھ ان کو توحید کا علم ہو توحید کی شرائط کا توحید کے آداب کا توحید کے اصولوں کا اور توحید کے تقاضوں کا شرائط کا علم ہو. پوری گہرائی سے دعوت دیں وہ تو توحید کی طرف ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا بار کیا تین خوبیاں اساث اندین اقال الرب اللہ اللہ کو رب مان لیا پوری مارفت رب دیانت کے ساتھ اب یہ تین کام اور کر لو اس اللہ کی طرف دعوت دو عمل صالح کرو اور اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ مسلمان کہو کہیں اپنے تشخص کو چھپانے کی کوشش نہ کرو تو اس سے بہتر انسان کوئی نہیں غلط اسلب الحسن ہے تو اور برابر نہیں ہو سکتی نیکی بولے صحیح اور نہ برائی برابر نہیں ہو سکتی اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک جو اکثر علماء نے کیا یہ لا زائدہ برائے تاکی لیکن اس کا معنی کوئی نہیں تقدیر بارہ نہیں ہو بنے کی بلاطست ہے تو و صحیح ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی اور زائر برابر نہیں ہو سکتی نیکی نیکی ہے برائی برائی ہے یہ دونوں بھلا برابر کیسے ہو سکتے دوسرا معنی لا اپنے معنی پر قائم ہے زائدہ نہیں ہے جو لا کا معنی نفی کا وہ موجود ہے مانا نہ تو نیکی برابر ہو سکتی نیکی اور نیکی اور نہ برائی برائی برابر ہو سکتی پھر نیکیوں میں تفاوت ہے بہت سے نیکیاں اونچی ہیں کچھ اس سے نیچے کچھ اس سے پس جیسے لا اللہ, اللہ کی توحید یہ نیکی سب سے اونچی ہے شہادت اللہ سب سے اعلیٰ جو شوب ایمان ہے وہ ہے گواہی دینا لا الہ اللہ کی اور ادنا کیا ہے عمادت الز نے تریک راستے سے کسی موزی شہر کو ہٹا دینا نے نیکی برابر نہیں ہے تو, تو نیکیاں چھوٹی بڑی تفاوت کے ساتھ ہیں اس طرح برائیاں بھی چھوٹی بڑی ہیں جس شرک کیا بلت ہے سب سے بڑی برائیاں ہی ہیں اور اللہ کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی گناہ گنا ہو کر سکا گناہوں میں کبائر بھی ہیں سوائر بھی ہیں تو نہ تو نیکی آپس میں برابر ہیں نہ گنا آپس میں برابر ہیں یہ دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں انفا دل تی احسن آپ دفع کریں کس کو برائی کو پیچھے برائی کا ذکر ہے نا بولے سہی ادفع دفاع ادا برائی کو دفع کرو ہٹاؤ بل اس طریقے سے ہی احسن جو سب سے اچھا ہو برائی کا بدلہ برائی سے دینا گالی کا جواب گالی سے دینا مار پیٹ کا جواب مار پیٹ سے دینا اور یہ کہ برائی کا جواب دینا برائی کو زائل کرنا اچھے طریقے سے حکم کیا ہے اچھے طریقے سے آپ برائی کو زور کریں اس کا نظیر کیا نکلے گا فعد اللہ بے نہ کرو بے نہ انحو علی گ تو پھر وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت ہے فریض اللہ بھیزا مفا ہے اچانک کے بارے اچانک کیا ہو سکتا ہے اللہ وہ شخص بہین کا آپ کے درمیان میں بئی اور اس کے درمیان عداوت میں عدالت ہے دشمنی ہے کہ اللہ علی گن حمیم گویا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا گہرا دوست بن جائے گا دلی دوست بن جائے گا جسے پور ہو جائیں گے اگر آپ اس پر احسان کرتے تو برائی دفع کرنے کے بہت سے طریقے ہیں یہاں دین نے تربیت کی اچھے طریقے سے دفع کر رہا ہے. جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اس پر احسان کریں جو آپ پر ظلم کر رہے آپ اس کے ساتھ میں خلم اور عدل کا مظاہرہ کریں جو آپ کو توڑنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں جو قطع رحمی کر رہے ہیں اس سے سیدھا رحمی کریں اچھے طریقے سے برائی کا جواب دیں تو اس سے عدالتیں ختم ہو جائیں گی جو کل کے دشمن تھے آج کے دلی اور جگری دوست بن جائیں گے اللہ نقیم رحمۃ اللہ نے وہ من شرح حسد کی تصویر میں حاسد کی حسد سے بچنے کے کوئی دس طریقے بیان کی اس میں اذکار بھی ہیں دعائیں بھی ہیں حاصل کا حسد ایک خطرناک شہر ابن شرر حاصل ہی نا حسد اور میں حاسد کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب بھی وہ حسد کرے حسد بہت برا ہی برا ہتھیار ہے کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے آپ کے بارے میں تو اس حسد کا نقصان آپ کو پہنچ سکتے جیسے نظر بدھ لیکن نظر بد میں نظر لگانے والے کا دیکھنا ضروری وہ آپ کو دیکھے آپ کی صحت کو حسن جمال کو آپ کے کاروبار کو آپ کی گاڑی کو دیکھ رہے وہ اور اس کی نظر رکھ سکتی اس کا نقصان ہو سکتا ہے بعد اقاط نقصان موت کی صورت میں ہوتا ہے حادث موجود ہے لیکن حسد اس میں حسد کا دیکھنا ضروری نہیں ہے وہ کئی امریکہ افریقہ میں بیٹھے ہیں. اگر آپ کے بارے میں حسد کا شکار ہے وہ تو اس کے حسد کے تیر وہاں سے آپ تک پہنچے گے اور آپ کو نقصان پہنچے تو علامہ نقیم رحمہ اللہ نے بہت سے طریقے دس طریقے بیان کیے حاصل کی حسل سے بچنے کے لیے اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ حاصل ہے آپ کو دیکھ کے جلتا ہے کڑتا ہے حسد کرتا ہے آپ اس پر احسان کریں باتیں ہیں یہ کام مشکل ہے مگر یہ بچاؤ کا بڑا عظیم ایک راستہ ہے اس طرح آپ احسان کریں وہ آپ کو دیکھ کے جل رہا ہے برے اس کے اندر خیالات ہیں حسد کا شکار ہے اور الٹا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احسان کرنا اور اس سے محبت کرنا اس کے لیے دعائیں کرنا اس کے دل کو پھیر دے گا جو کل کا دشمن تھا حاصل تھا آج وہ آپ کا بھری خواہ پکا دوست بن گیا معاف نے فرشتے آپ بد دعا کر دیں ان دو پہاڑوں کے بیچ پوری بازی کو پیس کے رکھ دیں گے رحمت و مجھے رحمت بنا کے بھیجے دے گا کرنے والا نہیں اللہ مقصر لقوم اللہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے میری قوم کو معاف کر دے زیادتی بہت کی انہوں نے پتھر مارے لوہ لوہان کر دیے ساتھ اللہ کے نبی دعا میں ان کو اضر پیش کر رکھی اللہ یہ جانتے نہیں ہیں ان کو معاف کر دے دعاؤں سے نوازا کن لوگوں کو جو آپ کے ساتھ شر کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے بلکہ شر کر چکے تھے حا اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے اسلام نہیں لاتے تو آگے جو ان کے بچے آئیں گے آگے کی نسلیں وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اور آپ کی بات ہر بار پوری ہوئی اللہ نے دعائیں کو قبول کر لی جو قوم کل کی دشمن تھی آج وہ دوست بن چکی اچھے طریقے سے برائیوں کو دور کرو تو ادفع, ادفع صحیح ہے دور کرو بڑائی کو بل اس طریقے کے ساتھ یہ آشن جو بہت ہی خوبصورت ہو فض ال کو بیناوت کنگ الحمی تو اچانک وہ شخص جس کے درمیان اور آپ کے درمیان کو عداوت ہے دشمنی ہے رنجش ہے وہ آپ کا بڑا گہرا اور جگری دوست بن جائے گا عمای الخا علین صدر تمای الخوا ہے اللہ حبن عظیم اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہمای الخواہ یہ چیز یہ برائی کو سفر کرنا چھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا پھر انہیں کو نصیب ہوتا ہے جن میں صبر کا وصف موجود ہو جو صبر اختیار کیے ہوئے ہوں انہیں چیز دی جاتی عطا کی جاتی یہ عظیم نعمت کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا بلکہ نیکی سے دینا چھائی سے دینا رمای الخلہ حسن عظیم مگر اور نہیں یہ چیز دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو بڑے نسیم والے ہوں اللہ دس عظیم جو ہوں حزر عظیم والے نصیب عظیم والے بڑے نصیبے والے اور حزر عظیم کا معنی بعض علماء نے جنت کے ساتھ کی حضر عظیم جنت ہے سب سے بڑی خوش نصیبی جنت کا حصول ہے یہ عظیم نعمت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن میں صبر کا پہلو ہو یعنی وہ لوگ قابل تاریخ ہیں کیونکہ صبر جو ہے انبیاء کا شیوہ انتہائی علیمت کا مقام ان اللہ میری اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی تو جو لوگ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں اور برائی کا اطالعہ اچھائی سے کرتے ہیں وہ یقیناً صبر کرنے والے ان کا صبر یہاں تک لاتا ہے یہ چیز ان کے لیے انتہائی بہترین عمدگی کا باعث ہے حضر نظیم اور نہیں دی جاتی یہ چیز مگر ان لوگوں کو جو حضر عظیم والے ہیں بڑے نصیبے والے ہیں اور سب سے بڑا حضر نصیب جو ہے وہ جنت کا داخلہ ہے مانا جن لوگوں میں یہ خوبی موجود ہو وہ صابر ہیں اور جو صابر ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں نما یوفر حساب صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیا جاتا ہے اور بلا حساب اجر جنت کا ہے نیم کی گنتی نہیں ہوگی بلا گنتی بلا شمار بلا حساب ان کو وافر خزانے دے دیے جائیں گے یہ اگر کسی کو توفیق ملتی ہے کہ برائی کو دفع کرتے ہیں اچھے طریقے سے اچھائی کے ساتھ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ کے مقرر میں سے ہیں اللہ کی نعیت ان کو حاصل ہے اور ساتھ ساتھ یہ حضر عظیم والے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑی خوش نصیبی حصول جنت کی صورت میں ممکن اور اگر صبر نہ کر سکیں برائی کرنے والا برائی کر گیا اور شیطان آپ ابھار رہے کہ آپ بھی برائی کریں آدمی ایندھ کا جواب پتھر سے دیں برائی کا جواب برائی سے دیں بھائی کا میں نے شیتان نہ سن اور اگر شیتان کی طرف سے کوئی مسلسل آپ کو آ جائے وہ آپ کو ابھارے تم بھی اس کا جواب دو برائی کا ساتھ جواب دون ذخل نہ کہ نظر شیطان کی طرف سے آ جائے نزخ کا کمانا کوئی جو ہے وہ ازیت دینا ہے اذیت دینا تکلیف دینا چوکا مارنا تو اگر آپ پر کسی نے زیادتی کی اور شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوگا کہ آپ بھی زیادتی کریں اور اس کا جواب دیں اور آپ جواب دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے آمادہ بھی ہو جائے تو اما یم ضرا کہ میں نے شیطان شیطان کی طرف سے وسوسہ ہنسا آپ کو آ جائے شیطان کی اکساہٹ آ جائے تو پستا عزب تو اللہ کی پناہ طلب کرو ائز مل تو پناہ ترب کو طلب اللہ تعالیٰ کیا ان نحو سمی اور بے شک وہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا تو مانا یہ کہ اگر حق تو یہ ہے کہ ہر برائی کے بدلہ چھائی سے دو لیکن اگر کبھی شیطان ابھار بھی دے آپ بھی برا کریں آپ بھی اس کے اندر برائی کریں جو کہ زیب نہیں دیتا ہمارے شیخ رحمہ اللہ رحما رحمہ اللہ ہو سے کسی نے کہا کہ فلان شخص نے آپ کی غیبت کی آپ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہیں تو شیخ کیا کرتے ہیں لہجے میں جواب دیتے اس کو نہیں ہمارا کہ تم نے خیر خواہی کا حق ادا نہیں کیا تم سن کر آ گیا تم اس کو بتاتے کہ یہ بات غلط ہے تو شیخ نے فرمایا کہ اس نے مجھے پتھر مارا مجھ تک نہیں پہنچا تم نے اٹھا کر مار ہی دیا یہ وہ لوگ جن کے دل صاف اور شفاف ہوتے ہیں اگر کسی نے برائی کی تو آپ اس کا ازالہ کرتے خیر خواہش کہا گئی آپ سن کر آ گئے اور برائی مجھ تک پہنچا دی اس نے پتھر مارا مجھے مجھے لگا نہیں اور تم نے آ کر اٹھا کے مار ہی دیا ایسا کبھی ہو جائے شیطان اکسا دے تو اللہ کی پناہ میں آؤ اللہ کی پناہ طلب کرو اس کی پناہ ہر شر سے بچانے والی ہے اس کی پناہ سے خیر ہی ہے اس میں کوئی شر نہیں ان نہ ہو سمے بے شب و سننے والا اور خوب جاننے والا ہے وہ من آیات ہی والشمس والقمر اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے اور سورج اور چاند ہے اس کی نشانی ہے قدرت کی نشانی ہے رات رات میں اندھیرا ہے سورج چھپ گیا ہے. آپ آرام کر سکیں نیند کر سکیں اگلے روز کام و کاج کے لیے اپنی نشات حاصل کر سکیں چستی حاصل کر سکیں یہ رات ہے رات کی تاریخی رات کے اندھیرے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رات اور اس کی تاریخی اللہ کے نیک بندوں کے لیے گویا ایک بہار کا وقت آ گیا جب وہ اٹھتے ہیں بستروں کو چھوڑ کر رفتالا سے راز و نیاز کرتے ہیں چھپ کر اندھیرے کی تاریخی سے فائدہ اٹھا کر تو کتنی بڑی نعمت ہے رات ان کے لیے کتنی عظیم نشانی ہے اسی رات کے اندھیرے میں لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں چور چوریاں کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں اسی رات کے اندھیرے میں برائیاں ہوتی ہیں لوگ چھپ چھپا کر کہاں پہنچ جاتے ہیں اسی رات کے اندھیرے میں خواہشیں عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں برسر عام لوگوں کو دعوت دیتی ہیں مگر جہاں ایسے لوگ ہیں وہاں یہ نیک لوگ بھی ہیں جو رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھا کر مستروں کو چھوڑ کر رفتہ سے تنہائی میں چپ کے اور اندھیرے میں راز و نیاز کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں رحمت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانی ہی اس طرح دن بھی اس کی نشانی اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اجالا پھیل جاتے ہیں ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے تاکہ دن کے اجالے میں آپ کام کاج کر سکیں اپنی معیشت کو مستحکم کر سکیں معاش کے لیے نکل سکیں روزی کمانے کے لیے یہ اللہ کی نشانی بہت بڑی اور سورج اور چاند بھی غور سے پورے سورج اور اس کی رفتار اس کی طلوع ہونا غروب ہونا ایک وقت مقرر پر جو اوقات طے کر دیجیے کہ پورا سال ایک لمحے کا فرق نہیں آتا یہ طرح چاند ہے چاند کی منزلیں چاند کا نکلنا چاند کا چھپنا بڑا چھوٹا ہونا اللہ کی نشانی ہے تو لات جو شم سے وزادل قمر تو مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو اللہ کی مخلوق ہے مخلوق خالق نہیں ہو سکتا مخلوق مسدود اور معبود نہیں ہو سکتا معبود کون ہوتا ہے مسجود کون ہوتا ہے جو خالق اور مالک ہو اور خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے ارونی مادہ خالہ کو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا کوئی ایک ذرہ دکھا دو یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا بس یہ ذرہ ہمارے معبود نے پیدا کی دکھاؤ تو اسے کچھ نہیں اسی اللہ کو سچنا کرو اصل میں قوم ابراہیم علیہ السلام نے لوگ سورج کو پوچھتے چاند کو پوچھتے عمر علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کی بد عقیدگی کو زائل کیا چھپ جاتے ہیں وہ معمود کیسے ہو سکتے ستارے نکلے چھپ گئے ڈوب گئے جو ڈوب گیا وہ معبود کیسے ہو سکتا چاند نکلا چاند ڈوب گیا معبود کیسے ہو سکتا ہے سورج نکلا سورج بھی غروب معبود کیسے ہو سکتا ہے معبود تو ہر وقت آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ پکارے سجدہ ریب ہوں اس کے سامنے تم نے تو جب قیامت میں قائم ہو گیا ناروبر عزت سورج کو لپیٹ دیتے یہ دشم شمس کو کر رہا تھا لپٹ کر آگ میں ڈال دے گا سورج کے پجاری بڑا تمہارا محبول یہ غیرت توفید بے شمار دنیا سورج پرست ہے یہ پارسی سورج پرست ہے آتیش پرست ہے سب کے سامنے سورج کو لپیٹا جائے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ تمہارا محبول اس کو تم پوچھ تھے لاتا جو تم نے شم سے بڑھا مت سجدا کروں نہ کو نہ چاند کا سورج کو سجدہ کرنے والے بہت سے لوگ تھے آج بھی کرتے ہوں گے مگر سورج ایک متحرک شہ ہے چلتی پھرتی شہ ٹرو بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے اور سورج کی جو دھوپ اس کے بڑے فائدے لوگ ٹل معاش مارش کے لیے نکلتے ہیں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں روزی کمانے نکلتے ہیں فصلیں ہیں کھیتی باڑی باغبانی ان کے پکنے کا بہت سا مزار سورج پر ہے سورج کی دھوپ ان کے لیے ضروری تو سورج کے فائدے ہیں دنیا کی معیشت کا نظام اور اس کا انحصار سورج کے ساتھ ہے مربوط ہے کیا لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں یہ جی صحت صرف اللہ کو ہے مگر سورج کی منفتیں تو ہیں نا ہمارے معاشرے کا جو شرک کرنے والے ان کا حال دیکھ لو وہ تو مرے ہوئے لوگوں کو مردوں کو جو ہل نہیں سکتے حرکت نہیں کر سکتے مرنے کے بعد بالکل وہ لاش عور ہو چکے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان کی خبروں کا طواف کرنا دیے جلاتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں تاکہ ہماری حاضری کو دیکھ کر خوش ہو ہماری حاصل پوری کریں بات تو ایسے قبر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کو دنیا میں ہوش ہی نہیں تھی بالکل بے گانے محل کو چار کے ڈھیر میں لباس بے نیاز ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے کوئی کتوں والی سرکار کو بلیوں والی سرکار اور جب وہ مرے ان کے کبے راستہ بن گئے لوگ ان کو سجے کرتے ہیں ان کا خست کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں بتائیے پھر سورج کو پوجنے والے ان کا قصور بڑا ہے کیا وہ درج ہے جس کی منفرد ایسی ہے کہ دنیا کو مالا مال کر رکھے اور اللہ قیامت کے دن سورج کو پکڑے گا لپیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا تو مت سجدہ کرو نہ سورج کو نہ چاند کو بس جو دلہ بس جو دبل اللہ دِکھ خالہ ان کو تمہیں یا دوں اور سجدہ کرو اس اللہ کو جو ان کا خالق ہے اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے اگر عقیدہ توحید اپنایا ہے اسی کی عبادت کے منج پر قائم ہو تو پھر نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو نہ کسی اور غیر اللہ کو سجدہ کرو نہ کسی قبر پہ نہ کسی آستانے پر نہ کسی زندہ کو نہ کسی مردہ کو جدہ کرو اس ذات کو جو ان کا خالق ہے جو ان کا مالک ہے ان گن تمہیں یا اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے اگر قیدہ توحید کو تھاما ہوئے تو پھر سجدہ کرو اللہ رب العزت کو فینس تقبر ہو بس اگر یہ تکبر کرتے ہیں فل لدینہ اندو رب کا سب نہار تو وہ مخلوق یا وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں مراد فرشتے جو سندون تصویر کرتے ہیں لہو اس کی بنار رات اور دن ان کی سانس سانس میں تصویر رسی بسی اہارا ملائکہ کی طرف ملائکہ جو تیرے رب کے پاس ہیں من اللہ رب رزت کا مقام سب سے اوپر ہے وہاں فرشتے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کو اٹھائے ہوئے عرش کے ارد گرد اور اگر اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں حلول کیے ہوئے جیسے صوفیوں کا عقیدہ بادلہ تو فرشتوں کی تخصیص کا مانا کیا تھا فرشتے تیرے گھر کے پاس اوپر جہاں اللہ مستوی ہے عرش پر مستوی ہے اس عرش کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے عرش کے ارد گرد ملائکہ کی لا تعداد تعداد ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں اگر اللہ ہر جگہ ہر چیز کے ساتھ ہر مخلوق کے ساتھ تو فرشتوں کی تخصیص کا معنی کیا ہے سر میں بالکل بات ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے عرش اوپر ہے اوپر سب سے آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے اس پر اللہ مسلم اس کو لاج چار فرشتے نے اٹھا رکھا قیامت میں آٹھ فرشتے ہوں گے اور جو ارد گرد ملائک ملاقات کر رہو جن کی لا تعداد گنتی ہے کوئی شمار ہی نہیں کوئی احاطہ ہی نہیں جو اللہ کی تصویر کر رہے ہیں وہ تعمیر وہ اگتا نہیں ہیں تصویر پر قائم ہے وہ اگتا نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو بے تحاشا ہو رہی ہے تکبر کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے گی قیامت کے دن وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک رائے کے جانے کے برابر تکبر ہو کر وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو بے شک اللہ رب و عزت اس کی تصویر دن رات ہو رہی ہے عبادت دن رات ہو رہی ہے اور فرشتے اس کی عبادت مصروف ہیں آیات ہی انتہا خواہش آتے اور اس کی نشانی میں یہ بھی ایک نشانی کہ بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو خواش آن بنجر نہ جب اتارتے سورم پانی بارش کا پانی اے تزت تو زمین شاداب ہو جاتی ہے لہلا اٹھتی ہے بردست اور خوب پھلتی پھولتی حالانکہ مردہ ہو چکی تھی بنجر تھی پھر غور کرو ان انگی صاحب بشا کمور صاحب جس نے زمین کو زندہ کر کے دکھایا وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے تمہارا جو بنیاد ہے اللہ کے رسول کی رسالت کے انکار کی ان کی دعوت یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی لوگ قبروں سے اٹھیں گے. پھلا مردے کیسے مردہ مردوں کو زندہ کرنے والا. زندہ نہیں کر سکتا. وہ ذات آ گیا جس نے زمین کو زندہ کر دیا بنجر زمین کو جو ہے وہ آباد کر دیا شاداب کر دیا معطر کر دیا مئو تھا بے شک وہ زندہ کرنے والا تمام مردوں نہ کل شبی بے شک وہ ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے ہر شہر پر قادر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانی زمین جو بنجر ہوتی ہے اللہ بارش اس کو شاداب اور محتر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے یہ نشانی آپ کے سامنے موجود ہے تو ایک قیامت قائم ہوگی اللہ مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور ان کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کرے گا اور ان کا حساب لے گا بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے اب اللہ تو رخیق بارحمد اللہ